محرم الحرام یہ مہینہ عظمت و فضیلت میں اپنی مثال آپ ہے اس مہینے کو اسلام میں ایک امتیازی اور تاریخی حیثیت حاصل ہے یہ مہینہ ان چار مہینوں میں سے ہے جنہیں قرآن پاک نے حرمت والے مہینوں میں سے کہا اور یہی وہ مہینہ ہے جسے حدیث پاک میں اللہ عزاجل کا مہینہ کہا گیا ماہ محرم الحرام اس وجہ سے بھی اہمیت والا ہے کہ اس سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے بلکہ ہمارے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا محرم کے روزوں کی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اس سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں آشورہ جیسا مبارک دن بھی آتا ہے جس کے روزوں کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ جل پر گمان ہے کہ آشورے کا روزہ ایک سال قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے سبحان اللہ عاشور کے دن کی کئی ساری فضیلتیں ہیں آشورے کے دن اپنے دستخان میں خوب اضافہ کیجئے کہ ہمارے نبی یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورے کے دن اپنے بال بچوں کے کھانوں میں اضافہ کرے گا اللہ عزوجل وجل اسے پورا سال میں برکت عطا فرمائے گا تو جیسا کہ اس مہینے کے حصے میں اتنی فضیلتیں آئیں ہیں وہی تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ واقعہ کربلا بھی اسی ماہ میں پیش آیا تو ان شہیدان نے کربلا کو بھی نہ بھولیے اور خوب ان کی اروا کو اشارے ثباب کیجیے صدقہ و خیرات دیجیے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کیجیے سلئے رحمی کیجیے کہ یہ سب کرنا تو ویسے ہی ثواب کا کام ہے مگر اس ماں کی برکت سے مزید ثواب ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل وجل اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کربلا والوں کے صدقے دین اسلام کا پابند بنا اور اس ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما امین بجاحد نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم